شمار نہیں کر سکتے ایک ایک بال میں لاکھوں لاکھوں نعمتیں تو ان نعمتوں کی شمار کس طرح ممکن یہ جسم کی داخلی نعمتوں کا ذکر ہے اور خارجی نعمتیں اس کے علاوہ ہیں اور ان میں سے جیسے چاند ہے سورج ہے زمینوں سامان وغیرہ وغیرہ مگر ان تمام نعمتوں کو قرآن نے فرمایا کل متا فرما دنیا کلیل فرمادوں دنیا دنیاوی متا تھوڑی ہے لیکن حضور علیہ السلام کے ہر وصف و کمال کو قرآن نے عظیم فرمایا رب نے اپنی صفات کو عظیم فرمایا اپنے محبوب علیہ السلام کے صفات کو بھی عظیم فرمایا اپنے لیے فرمایا وہول علی گل عظیم نبی پاک علیہ السلام کے لیے فرمایا انکا لعلا خلق عظیم حضور علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم فرمایا ایک اور موقع پر فرمایا وکان علی کا عظیمہ اے محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے اس فضل عظیم میں تو تمامی صفات شامل ہیں جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ اللہ وسلام کی ہر صفت عظیم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا اور علم علام قرآن رحمان نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے قرآن تو سبحان اللہ سکھانے والا رحمان سیکھنے والے حبیب رحمان کتاب قرآن پھر علم مصطفیٰ کا کیا پوچھنا غرض کے حضور علیہ و سلام کی ہر صفت ہر کمال عظیم تو اب کس انسان اور کس فرشتے یا جن میں طاقت ہے کہ میرے آقا علیہ سلام کی نعت کا احاطہ کر سکے کہنا پڑتا ہے بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر خدا و مصطفیٰ کی رمض سے ادراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا جانے وصلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کو وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے لیے کہا خدا کا بیٹا اس کے سوا جو بھی عزت و عظمت کے کلمات ممکن ہوں بلا جھجھک کہہ دو کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کوئی حد ہی نہیں جس کو بولنے والا اپنے منہ سے بیان کرے جس قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناطے لکھی اور پڑھی جا چکی ان کی بھی حد ہم کو نہیں معلوم دنیا میں جس زبان میں دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی اور پڑھی جا رہی ہیں بے شمار ناطے ہیں پھر جنات نے جو نشکت جلد دوم باب الکرامات میں ہے ہر روز ستر ہزار فرشتے روزہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر درود و سلام عرض کرتے ہیں جو صبح کو آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور جو شام کو آتے ہیں صبح کو چلے جاتے ہیں اور جو ایک بار گئے آ گئے ان کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا یہ ملائکہ کی نعت ان سب کے علاوہ ہے اب حساب تو لگاؤ کہ بلا کس قدر نعت پاک بیان ہو چکی مگر رب گواہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے دفتر کا ایک نقطہ بھی بیان نہیں ہوا ایک نقطہ بھی بیان نہیں ہوا اس کے علاوہ گزشتہ انبیاء کرام علیہم صلاحت وسلام نے جو میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں بیان فرمائی وہ علاوہ ہیں قیامت میں مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریفیں ہوں گی کہ دوست اور دشمن سب ہی مدح خانی کریں گے وہ اس کے سوا ہیں نیز پرور عالم جل جلال نے جو ان کی نعت ارشاد فرمائی وہ بے حد اور بے شمار ہیں اب کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی نعت احاطہ میں آ سکتی ہے بس خدا کی شمد میرے آقا علیہ سلام ہی کر سکتے ہیں اور حضور کی نعت خدا ہی فرما سکتا ہے ہم لوگ جو کچھ نعت شہ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے یا پڑھتے ہیں اس خیال سے نہیں کہ بس ہم نے حق نعت ادا کر دیا بلکہ فقط اپنا نام نعت خانوں کی فہرست میں لکھانے کی یہ ترکیب ہے مثل حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بازار مصر میں وہ بڑھیا والی مثال ایک بڑھیا سود کی اٹی لے کر آ گئی لوگوں نے کہا کہ بے وقوف تیرا مو اور خریداری حضرت یوسف علیہ سلام کی تو آج تو لوگوں نے ان کے خریدنے کے لیے سردڑ کی بازی لگا دی ہے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں اور تو یہ دھاگا لے کر آ گئی ہے تو وہ بولی میں یہ بات جانتی ہوں کہ میں یہ نہیں خرید سکتی مگر خریداروں کی فہرست میں اپنا نام درج کرانا تو منظور ہے اور یہی معاملہ یہاں ہے کہ ہم اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر کرتے ہیں الحمد ہمارا یہ ایمان ہے اور آقا علیہ السلام کی کما حقو تعریف ہم بیان کر ہی نہیں سکتے لیکن نعت خانوں میں اپنا شمار تو ہو سکتا ہے محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے صناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ جانے محمد کو خدا جانے تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ مقدس مہینہ ہے یاد رکھیے حدیث قدسی میں ہے رب ارشاد فرماتا ہے میں مخفی خزانہ تھا ارادہ ہوا کہ پہچانا جاؤں تو اپنے محبوب علیہ سلام کو پیدا فرما دیا حقیقت محمدیہ میں نور خدا بندی کے جلوے چمکے اور اس کی زوبار کرنوں سے کن کا شروع ہو جاتا ہے لوہ قلم عرش کرسی جنت دوزخ زخ جن بشر ملائکہ زمین آسمان غرض بز میں کونین کی ہر شے اسی نور مصطفیٰ کی آئینہ دار ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں سرکار کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم مصرت عبدالرزاق میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث سرمروی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا اے جابر سب سے اول جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے جس کو اس نے اپنے نور سے پیدا کیا پھر اس نور سے جملہ کائنات ظاہر ہوئی تو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا تو, تو اس صورت پر پیدا فرمائے میں شہادت یا عالم دنیا میں تھی فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نور محض تھا اور یہاں عالم امکان وہ نور بشریت سے جمع ہوا کہ اس کے سبب سے آپ کی بشریت بھی نور مجسم تھی یہی وجہ تھی کہ میرے علیہ سلام کا سایہ نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ میرے علیہ سلام کے جسم پر مکھھی نہیں بیٹھی یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ سلام کے جسم پاک اور آپ کے پسینے سے خوشبو مہکتی تھی یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ سلام کے رخسار میں جو چیز ہوتی اس کا عکس اور پرتو دیکھا جاتا یہی وجہ تھی جب آپ علیہ سلام ہنستے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ سلام کئی کئی دن رات جو ہے وہ افطار کیے بغیر روزہ رنگ پر ضعف کا اثر نہیں ہوتا تھا کہ میرے آقا علیہ سلام کو میرے رب نے جب پیدا فرمایا تو نور محض تھے عالم انقام میں یہ نور بشریت میں جمع ہو گیا اور بشریت بھی نور مجسم ہو گئی اور یہی نور حضرت سیدنا اللہ آدم علیہ سلاۃ وسلام کی پیشانی میں ودیعت رکھا گیا جسے ملائکہ دیکھنے کے لیے ہر وقت حضرت آدم علیہ السلام کے گرد گھومتے تھے چنانچہ تفسیر بحر العلوم نصفی میں ہے کہ جب وہ نور پاک حضرت علیہ السلام کی پیشانی میں ودیت رکھا گیا ملائے اعلی میں ان کی تعظیم و توقیر ہونے لگی جس طرف گزر فرماتے پرے کے پرے ملائکہ ان کے پیچھے برائے اکرام اور احترام جاتے ایک روز جناب باری کیا تو خطاب آیا کہ آدم جو نور تمہاری پیشانی میں جلوہ گر ہے اس کی تعظیم و توقیر کا یہی سبب ہے کہ فرشتے ادب اور احترام کر رہے ہیں عرض کی اے اللہ اسے میرے کسی عضو میں منتقل فرما کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے دیدار فیض آثار سے اپنے قلب کو مسرور اور آنکھوں کو منور کروں چنانچہ حضرت اعظم علیہ السلام کا کے پیشانی پر جو نور تھا وہ آپ کے سبابہ دستے راست میں انگوٹھے میں منتقل فرما دیا گیا جب حضرت اعظم علیہ السلام نے اس کو دیکھا انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت ادا کیا قرۃ وبی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر و سلام عرض کیا اور اس انگلی کو بوسا دے کر آنکھوں سے لگایا اسی وجہ سے ہم اذان میں نبی پاک صاحب لولاخ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چومتے ہیں الحمد پھر یہ نور ارحام میں پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا جیسا کہ سیحا کی روایتوں میں بھی ہے اجمالی اشارہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قصیدہ مبارکہ میں بھی ہے جسے مباہب الدنیا و دیگر سیر کی کتب میں نقل کیا وہ فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ پاک تھے جبکہ آدم علیہ السلام درختوں کے سائے میں اور امانت میں لپٹ رہے تھے پھر آپ شہروں میں اترے اور آپ بشر نہ تھے اور آپ گوشت نہ تھے اور نہ آپ خون بستہ اللہ علیہ وسلم بشری اوصاف میں نہیں آئے تھے جبکہ کشتی میں سوار ہوئے اور نصر نامی بدھ کو لگام دی گئی اور اس کے پجاری غرق ہو گئے اور پشتے پدر سے شکم مادر میں تشریف لاتے تھے جبکہ ایک زمانہ گزرتا تو دوسرا شروع ہوتا اور جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو زمین روشن ہوئی اور آپ کے نور کی ضیا سے یہ جہاں جگم لگایا آپ کی خاندانی شرافت سب کو حاوی ہو گئی عمدہ نصب اور ظاہر ہے کہ سب سے بہترین قبیلہ خاندان آپ کو ملا ان سب کو آپ سے نسبتیں ہوئی پھر ہم اس روشنی میں ہیں آقا کی روشنی میں ہیں سرکار کے نور میں ہیں اور ہدایت کے راستے پر ہم بجلی کی طرح ترقی کر رہے ہیں آپ آگ اترے جب حضرت ابراہیم تھے تو پھر بہرحال یہ نور پشت با پشت حضرت عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی انہ تک پہنچا یہ قصیدہ ہے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی انہو کا جس کا اردو ترجمہ چند شار کا میں نے پیش کیا ہے یاد رکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ عالمین کے نبی و رسول ہیں اس لیے آپ ہر عالم،, ہر عالم میں تبلیغ توحید میں مصروف رہے وہ عوالم بطون ہو یا عوالم ظواہر ہر ایک کی تفصیلات کے لیے تو زخیم, مجل، زخیم ظاہر ہے کہ کتابیں اور بہت طویل بیانات درکار ہیں چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں عالم انسانیت کے وجود سے پہلے سب کو معلوم ہے کہ انسان و بشمل سلام السلام کی تخلیق سے وابستہ ہے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کی آدمیت و بشریت بھی لیکن آقا علیہ السلام کی حقیقت محمدیہ اس سے قبل پہلے موجود تھی اور صفت نبوت سے موصوف حضرت سید بن ساریہ رضی اللہ تعالی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ تحقیق میں اللہ کے نزدیک اس حال میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں کہ آدم علیہ السلام روح اور بدن کے درمیان تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر اپنی گوندی ہوئی مٹی میں تھے یعنی آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے یعنی ان کا پتلا بن رہا تھا ابھی مکمل طور پر تیار نہ ہوا تھا رو نہ پھونکی نبی تھا اس حدیث سے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ تخلیق آدم علیہ السلام سے قبل خاتم النبیین لکھے جا چکے تھے آپ کی نبوت فرشتوں اور روحوں میں ظاہر کر دی گئی تھی جیسا کہ وارد ہے کہ آپ کا اس میں مبارک عرش آسمان محلات بہشت اور اس کے بالا خانوں شور عین کے سینوں جنت کے درختوں کے پتوں شجر توبہ، فرشتوں کی آنکھوں اور بوکوں پر پلکوں پر لکھا ہوا تھا بعض عرفا کا کہنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک عالم ارواح میں روحوں کی اسی طرح تربیت کرتی تھی جس طرح دنیا میں تشریف لانے کے بعد جس میں مبارک کے ساتھ اجسان کی مربی تھی پہلے پیدا ہونا بلا شبہ ثابت ہے اور احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے آب علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا اے جبرائیل آپ نے اپنی تخلیق کے بعد کیا دیکھا انہوں نے عرض کی کہ میں نے ہر ستر ہزار سال بعد ستر ہزار مرتبہ ایک نور دیکھا ارشاد ہوا وہ نور میں ہی تھا تو میرے آک علیہ سلام سے پوچھا گیا اللہ تعالی نے آپ کو کس چیز سے بنایا فرمایا مجھ سے پہلے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی گئی تھی لہذا کسی چیز سے میری پیدائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور پیدا فرمایا اور آپ کو بنایا عرض کیا گیا جب اللہ نے آپ کو اپنے نور سے بنایا تو اتنا نور اللہ کے نور سے کم ہو گیا جس میں کمی بیشی ہو وہ اللہ نہیں تو فرمایا یہ سورج جو اللہ کی مخلوق ہے یہ جب سے بنا ہے اپنے نور سے دنیا کو منور کر رہا ہے روز اول سے نکل رہا ہے کیا اسی طرح اس کے نور میں کوئی کمی ہوئی ہے ارض کیا گیا نہیں فرمایا جب اللہ کی ایک نوران مخلوق کا یہ مقام ہے تو اللہ کے نور میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے یہ حدیث میں نے کیا ہے حدیث کا مفہوم میں نے کیا, ہے حدیث جابر کا مفہوم میں نے کیا ہے عالم میساک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک اجتماع منعقد فرمایا نورانی جلسہ اس کی روئے آپ کی مشہور آئے و از اللہ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا رسول وہ رسول کے تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اس کی مدد کرنا کیا تم نے اقرار کیا اس پر میرا باری ذمہ لیا سب نے کہا کہ اقرار کیا تو رب فرماتا ہے فَشْهَدُوا حد و انا معم فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں عیسائیت پر امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے مستقل ایک تصنیف لکھی ہے اس کی تخلیص حضرت علامہ جلال الدین سیوتی الشافعی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص القبرا میں اور نسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تجلی الیقین میں بیان فرمایا الحمد اس آیت میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام سے جس میساک کا ذکر ہے یہ عہد خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم ارواہ ہی میں لیا گیا تھا اس میساق سے بھی حضور علیہ السلام کی روحانی ولادت کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے اول آپ کا روحانی وجود ہی معرض وجود میں آیا اور پھر تمام انبیاء کے روحانی وجود سے یہ عہد لیا گیا کہ دنیا میں جانے کے بعد تم میں سے اگر کسی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئیں ان پر ایمان لانا اور ان کے معاون بن سارے نبیوں سے کرنے کا عہد کیا اسی طرح حضور پر ایمان لا کر جملہ انبیاء آپ کے امتی بن گئے ہر نبی اور ہر رسول نے دنیا میں آنے کے بعد یہی عہد اپنی اپنی امت سے لیا اور اسے تاکید کی کہ اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے تو آپ پر ایمان لائے اور ساتھ ہی اللہ کی طرف سے یہ وعید بھی سنائی کہ جو اس معاہدے سے پھر جائے گا تو وہ فاسق یعنی نافرمان اور گناہگار ہوگا اللہ و اکبر اس نورانی اجتماع کا بیان بے مثال خالق کائنات کا جسے کسی طریقے سے مثال نہیں دی جا سکتی اور ظاہر ہے کہ میرے مجلس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سوا اور کون ہو سکتا ہے وہ یا اس نورانی اجتماع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے میں امبیائی کرام سے عہد و معاہدے ایک مراتب و کمالات سے نوازا اللہ اللہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بشریت میں بشر مانتے ہیں لیکن نہ اپنے جیسا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی حقیقت, حقیقت اصلیہ تو نور ہے یہ نور جس بشری وجود میں آیا اس نے اسے بھی نورانی بنا دیا جس کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم وارو سمیت آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے یہ سیر میں عراج کے نام سے مشہور ہے مادی جسم میں اس قسم کی پرواز ممکن ہی نہیں اور بہرحال آپ علیہ السلام عالم بشریت میں تشریف لائے آپ کی آمد کا ذکر ذکر خیر ملاحظہ ہو یہ آمد روحانی کا ذکر تھا جو میں نے کہا روحانی یہ روحانی ولادت کا ذکر تھا اب سرکار کی ولادت جو دنیا میں جیسے سرکار تشریف لائے اس کا بیان تو کئی دنوں سے ہو رہا ہے اور الحمد للہ سے برکت ہے یہ سارا ذکر تو برکت کے لیے کچھ آج بھی عرض کر رہا ہوں مربی ہے کہ جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں چمکا تمام عرب میں ان کے حسن و جمال کا شہرہ بلند ہوا جو قدر جوک درجوک یہود آتے اور دیکھ کر کہتے یہ نور عبداللہ کا نہیں ہے بلکہ محمد ابن عبداللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی پشت سے پیدا ہوں گے اب تو تمام یہود کے سینے میں آتش حسد زن ہو گیا شروع کی ایک دن حضرت عبد اللہ سب اللہ تعالیٰ عنہ کے شکار میں جانے کی خبر پا کر نوے آدمی تلوار تلوار زہر آلود کر کے ہاتھوں میں لے کر اس ارادے سے آئے کہ انہیں قتل کر دیں اور ایک جگہ انہیں اکیلا پا کر گھیر لیا مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کا خد حافظ و نگہ بان و اللہ یا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اسے اپنے نور کو کامل کرنا منظور تھا و اللہ نوری ولو کری ہلکا فرون لہذا فوراً سواران غیب بیچ کر دم زدن میں چشمے زدن میں ان نا ہنجار یہودیوں کو قتل کروا دیا میرے رب نے اور اپنے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی ہو سن بلو کو پہنچے تو بڑی زنان عرب صاحب سربت جاہ رشک مہر و ماں ان کے حسن دل دلربا و جمال جہاں آرا دے کر عاشق ہوئیں اور چاہا کہ نکاح کریں لیکن ظاہر ہے کہ یہ خوش نصیبی حضرت سیدہ آمینہ ردی اللہ تعالی عنہا کے ہی تقدیر میں تھی کہ ان کا ہی نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا الحمدللہ للہ الحمد للہ, للہ مواہب دنیا و دیگر کتب سیر میں ہے کہ قبل حمل میں آنے اس نور پاک صاحب علیہ السلام کے دہر میں کہتے عظیم پڑا تھا زمین پر سبزے کا نام نہ رہا تھا تمام درخت سو میں جان کے لالے پڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بتنے مادر میں خلق فرمایا اور ان کی برکت سے پانی برسایا قحت دفع فرمایا زمین سر سبز و شاداب ہوئی سبزہ اگا غلہ پیدا ہوا اشجار پھولے پھلے میووں سے لدے مردہ تنوں میں جان آئی مشرق و مغرب کے تمام چرند پرند اور قریش کے جملہ چوپایوں نے خوشی منائی اور آپس میں ایک نے دوسرے کو اس رحمت عالم آفتاب ارب و عجم علیہ السلام کے شکم مادر میں جلبہ فرما ہونے کی خوشخبری سنائی دروگائے بہشت و مالک دوزخ کو فرمانے الہی پہنچا کہ درا کی بہشت کشادہ اور ابواب دوزخ بند کر دے اور آسمور سبحان اللہ رونق افروز ہوا کوئی عورت اس سال لڑکی نہ جنے ہر ایک نے اس نور کے صدقے میں لڑکے ہی جنے الحمدللہ اللہ نے ہر ایک کو بیٹے ہی عطا فرمائے مروی ہے کہ جب زمانہ تولد حضور علیہ السلام قریب آیا اور بشارات غیبیہ پائے در پہ ہونے لگی حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ بتقاضۂ بشریت خائف ہو کر قریش کی عورتوں سے حال ظاہر کیا ان ناخسات عقل نے آصیب و خلل تجویز کیا اور ایک تو کاہنی موافق اعتقاد جاہلی انہیں بنوا کر پہنانے کے لیے کہا تو رات میں خواب میں نظر آیا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اے امینہ یا سند السفیہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور تم آہنی گلے میں آہنی توغ گلے میں ڈالنے کا معاملہ کر رہی ہو اور اس توق کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا جس سے وہ توق کٹ کے گر گیا آپ نے عرض کیا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں الغرزب نو ماہ کامل مدت حمل کے پورے ہوئے اور وقت ظہور نور موفور سرور قریب آیا عرش سے فرش تک بساتے فرحت و سرور چھا گیا عرش و کرسی کو لبا سے نور پہنایا گیا ملائکہ آسمان و حور و غلمان کو آراستہ پہ راستہ ہونے کا حکم سنایا گیا الحمدللہ دوزخ کے دروازے بند کئے ستار پھل کے اخدر نے اس شہن شاہ زی جہ پر اتباق زر و جواہر نچھاور کیے چوپائے قریش کے خوشی خوشی بولنے لگے مشرق و مغرب کے چرند پرند خوشیاں منانے ترانہ فرحت گانے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارک مبارکباد دینے لگے تخت سلاطین و شیاتین آندے اور بت روئے زمین کے بت روئے زمین کے سر نگوں ہوئے, ہوئے بادشاہ روئے زمین ایک دن کامل لب نہ ہلا سکے چپ کے عالم میں سکوت میں رہے ابلیس کو ایک فرشتہ چالیس روز دریاؤں میں غوطہ دیتا رہا جس کے صدمے سے وہ کالا ہوا ایوانے کسرا کانپ کر پھٹ گیا اور اس کے چودہ کنگروں کا نقصان ہوا دریائے ہو ہزار سال سے روشن تھی بجھ گئی نہر ساوا جو ایک مدت سے خشک تھی جاری ہو گئی کعبہ معذمہ خوشی میں آ کر جھوما اور مقام ابراہیم میں سجدہ کیا اور بزبان فصیح کعبہ نے یہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمدین اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے پروردگار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اب بے شک اللہ تعالی مجھے پاک فرمائے گا مجھ کو میرے رب نے بتوں کی ناپاکی کی اور مشرقین کی پلیدی سے دور فرمانا ہے اور پھر تین علم جھنڈے ایک مشرق دوسرا مغرب اور تمام عالم نور و سرور سے بھر گیا حضرت آمینہ کے گھر کی ہر شہ نور سے معمور ہوئی اور مصیبتیں دور ہوئیں ملائکہ آسمان و حران جنان حضرت آمینا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اور حضور علیہ السلام کی حفاظت کے واسطے آئیں اور حضرت مریم و آسیہ ردی اللہ تعالی عنہن انہ بھی ان کے ہمراہ تشریف لائیں مواہب الدنیا میں میرے آقار و وسلام کی والدہ ماجدہ سے مروی ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے ہمراہ ایسا نور پیدا ہوا کہ مشرق سے مغرب تک روشن و منور ہو گیا اور میں نے اس کی روشنی میں بسرا با شام کے مکانات دیکھے جب آپ سلام پیدا ہوئے پہلے بار گاہ اللہی میں سجدہ فرمایا اونگ اٹھا کر فرمایا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پھر ہم گناہ امت کی یاد آئی ان کے واسطے اس طرح مغفرت فرمائی یا رب ربلی امتی اے رب میری گناہ امت مجھے دے ڈال اللہ اللہ ایسے شفیق ہیں ہمارے آقا ایسے رؤوف اور رشیم ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک میں کیا میرے اس یاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولہ کو کافی ہے اشارہ تیرا میری تقدیر بری ہے تو بلی تو کر دے محب اسباب کے دفتر پہ کروڑا تیرا الحمدللہ للہ الحمدللہ اللہ تبارک اعلیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بخش اور مغفرت فرمائے اور عالم اسلام کا بول بالا فرمائے اور ہمارے وطن عزیز مملکت پاکستان کی رب کریم حفاظت فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور ذکر مصطفیٰ کرتے کرتے کرتے کرتے ہماری جان نکل جائے اللہ تعالیٰ انہی کے غم میں سرکار کی یاد میں زندگی اور موت نصیب فرمائے آمین سما آمین وما علینا البراغل البلاغ الحمد الحمدللہ آج بھی میرے آقا اللہ کی ولادت کے موضوع پر بیان کی سعادت حاصل قبول فرمائے آمین ناگ شریف پلے فرما دیں ان اللہ تعلیم چند منٹ میں حاضر ہوتا ہوں اگر آپ بھائیوں کے شرع یا سوالات ہوں گے تو کوشش کروں گا کہ جوابات دے سکوں جزاکم اللہ مل تشریف لائیں گڈ مین بائی نا شریف پلے کرمیں جشن ویلادت ملا جشن بھی لم جشن ویلادت ملا جشن بھی لا شادی نوجو سنا جشن شادی کے نو لے سنا جشن بھی